تو اب یہاں پر آگے جو بات بتائی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے خطاب کیا جا رہا ہے اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا وہ پردہ اصل میں کہاں ہوتا ہے وہ پردہ ان کے دلوں پہ پڑ جاتا ہے ان کے دلوں پر پڑ جاتا ہے اور حق بات کو قبول نہیں کرتے یہ لوگ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے اور اسی طرح ان کے کانوں کے اندر بھی حق بات سننے کی وجہ سے گرانی پیدا ہو جاتی ہے تو یعنی ان کے کانوں میں بھی گرانی پیدا ہو جاتی ہے بات کو سن نہیں سکتے جس طرح جونی حق بات آتی ہے تو آدمی بھاگتا ہے جی کہ حق بات سے کہ پتہ نہیں میرے کان میں چائے چلی نہ جائے ٹھیک ہے اور یہ ایس جی ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے رب کا ذکر کرتے تو یہ لوگ نفرت سے وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے کرتے تھے بھاگ جایا کرتے تھے کہ کوئی بات سن ہم یہ نہ ہو کہ ہمارا ہم کوئی بات ہمارے کانوں میں نہ چلی جائے اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے کرتے تھے لیکن کس لیے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں سازشیں کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ کیا کس لیے سرگوشیاں کس لی کر رہے ہیں اور ایسا کہا کرتے تھے مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم تو بس ایک آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر یعنی جادو ہو گئے نوزوب اللہ جس پر جادو ہو تم اس کے پیچھے چلتے ہو تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تمہارے اوپر کیسی کیسی باتیں جو ہے نا وہ بنائی ہیں تمہارے اوپر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور یہ لوگ رائے راس سے بھٹک چکے ہیں ٹھیک ہے یہ رائے راس سے بھٹک چکے ہیں اور کیا کہتے کیا کہ دیکھو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تب چورا چورا ہو جائیں گے اس وقت کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ تم پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ جو مرضی ہے یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ کہ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو ٹھیک ہے کہ اس کا زندہ جیسے پتھر لوہا وغیرہ یا کوئی بھی ایسی مخلوق جس کے بارے میں تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا تو جو مرضی بن جاؤ ٹھیک ہے پھر بھی تمہیں زندہ ہونا ہے تمہیں زندہ کیا جائے گا وہ آگے سے یہ کہیں گے تمہیں زندہ کرے گا تو وہی وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی وہ زندہ کرے گا اس نے پہلی بار پیدا کیا اب جب یہ بات ہوگی تو آگے سے وہ یہ کہیں گے کہ اچھا پھر کب ایسا کب ہوگا تو ان کو یہ کہہ دینا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کریبی آ گیا ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریبی آ گیا ہو ٹھیک ہے جی تو دیکھیے ذرا ولن سونی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے نمبر حجابن حجاب حجاب حجاب کا استعمال کیا جاتا ہے پردے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا مستور ٹھیک ہے نا ستر کا لفظ یہ مستور یہ بھی ٹھیک ہے نا حجاب چھپا ہوا مستور کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا مستور چھپی ہوئی بات حجاب پردے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مستورن چھپا ہوا دیکھیے قرآن اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم قرآن پڑھتے ہو جعلنا بینکا وبین لا يؤمنون نہ تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جعلنا النا یعنی ہم کر دیتے ہیں کیا حجاب مستورا ایک ان دیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں حجاب پردہ مستور چھپا ہوا ایک ان دیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا کیا مطلب بات آپ کر رہے ہیں لیکن ان کو ان کو کوشتی نہیں ہے ان کے دلوں تک نہیں جاتی ان کے دلوں تک نہیں جاتی وائس کے جاتی آیت نمبر چھیالیس آیت نمبر چھیالیس ٹھیک ہے اکنہ اس کے لفظ آئے گا اکنہ اکنہ سے مراد اخلاف اغلاف کے معنی ہوتے ہیں نا وفی آزان آزان سے مراد کان جمع ہے یہ ازون کی جمع آزان آزان ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ جمع ہے ازون کی کان کی اور وکرن وکرن سے مراد ہوتا ہے بوجھ وکرن سے مراد کیا ہوتا ہے بوجھ یا گرانی گرانی وہ ہوتا ہے نا بوجھ وکرن وو کا لفظ آئے گا ولو و مطلب پیٹ پھیر کے ولو الم ولو و مطلب پھر جانا اللہ ادبار پیٹ پھیر کر اور نفور نفرت سے نفرت سے ہے تو اب دیکھیے ذرا و جالنا اللہ بہم اکنت اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں اکنتن ایسا گلاف چڑھا دیتے ہیں ف ہو کہ وہ اسے سمجھتے نہیں یعنی ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیا کہ وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں وفی آزان وقرا اور اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں وفی آزان وکرا اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں یعنی ان کو وہ چیز بوجھ ہو جاتا ہے وہ بات سننے کے لیے بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں اس کو فل کوآنے وہ دہو ادا زکر تو رب کا فی القرآن وَحْدَهُ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو عَلَىٰ ادبارحم نفورا تو یہ لوگ نفرت میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں نفرت کے آلب میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں ٹھیک نا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی واہ دہو کا لفظ کہیں پر بھی آ جائے وہ کا لفظ یہ ترکیب میں منفردن کی تعویل میں حال واقعہ ہوا کرتا ہے منفردن یعنی اس کو اس میں فائل کی تعویل میں کر کے اس کو حال بنایا کرتے ہیں من ہم کہتے ہیں وہ تہ بتاویل من فریدن سمجھ آ گئی بات کی آگے آئت نمبر سینتالیس آ گئی نمبر سینتالیس کے مشکل الفاظ دیکھ لیجئے یس کا مطلب سننے کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک سننے کے معنی ہوتے ہیں سننا از ہوم نجوا نجوا کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا ہوتی ہیں نا سرگوشی کرنا ٹھیک ہے نجوا سرگوشی ہوتا ہے اور رجول رجولم مسحورا مسحور جس پہ جادو چل گیا ہو سحر جادو کو کہتے ہیں نا سحر تو سہر جادو کو کہتے ہیں تو مسحور سے سمراج جس پہ جادو کیا ہوا ہو تو اب یہاں سے کیا کہتے تھے نہ نوعالم بیما یستا میون علی ہمیں خوب معلوم ہے ناہن عالم ہمیں خوب معلوم ہے بیما یستا میونہ بھی از یستا میون علی کا کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں نہن و خوب معلوم ہے بیما یستا میونہ بھی کہ, کہ تمہارے جو سنتے ہیں نا اس جا, یعنی اس یس تمیون لے کر جب تمہیں سنتے ہیں نا بیما یس تمینا بھی کہ کس لیے وہ سنتے ہیں آخر ان کی بات کیا سننے کے لیے دیکھیں ایک بات ہوتی ہے بات سننا حق کو قبول کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے کسی کو بات سننے کے لیے اعتراضات کرنے کے لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ کی بات سنتے ہیں نا تو کس لیے سنتے ہیں اگر کان لگا کے سنیں گے بھی ماننی تو ہے نہیں ہے انہوں نے انہوں نے تو ہر رَجُلًا مسورا اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں هُم نجوہ جب یہ ہی آپس سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی اللہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے کیا ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے نا از جب یہ ظالم اِذْ یقول جب یہ ظالم کہتے ہیں یعنی اس ذکل ظالم جب یہ ظالم کہتے ہیں یوں کہتے ہیں کیا ان تبا اللہ رجولم مسورا کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے جس پر جادو ہوا ہوا ہے تم تو اس ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو اب ایسی ایسی باتیں کوئی وہ نہیں کوئی جواب تھا نہیں بس اس قسم کی باتیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظر ضرور ٹھیک ہے نا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو صحیح کئی فضا ربو لقل امسالا تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں کستے ہیں کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں کئی کئی لقل ام یہ تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنانے لگتے ہیں فض یہ راستے بھٹک چکے ہیں فلا یس سبیلا چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے یہ راستے پر نہیں آ سکتے کیونکہ حق کو قبول کرنے کے لیے ان کو پتہ بھی ہے لیکن یہ جان بوجھ کے باتیں کرتے ہیں حق بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر کیسے راستے پر آئیں گے اور کیا کہتے ہیں یہ مشرقین کیا کہتے تھے اور یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا کن اظام و رفاتا جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی بالکل ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر ان خلکن جریدا تو بھلا کیا اس وقت ہم نسرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا لمحہ بوسون یہ کہ ہمیں اٹھایا جائے گا خلکن جریرا نیسرے سے پیدا ہڈیاں ہو جائیں گے یہ کیسے ہو جائے گا ایسی اس قسم کی باتیں کل آپ کہہ دو کون ہجارتن او حدیدا تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ کون ہجارتن تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ او خلقم مما یک بروفی صدورکم یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں یہ سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے مما وہ چیز یک بروفی صدورکم جس کے بارے میں تمہارا اور زیادہ خیال ہو کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی جو مرضی ہو جاؤ اتنے شروع کر دو تو اللہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تم جو مرضی سوچ لو فسا یقو لوں میں یو عید نا فصا تو اللہ کہتے ہیں تم جو مرضی بھی کہہ دو نا کہ تم جو مرضی بن جاؤ تو ہم تمہیں پھر بھی دوبارہ زندہ کریں گے ہی کریں گے یہاں پہ بات معصوف ہے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے ہی کریں گے فسا یقو تو یہ کافر پھر یہ اب یہ کہیں گے میں اچھا چلو زندہ تو کیے جائیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کل تو کہہ دو اول مرہ وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا الزی فتح کم جس نے تمہیں پیدا کیا تھا اولا مرا پہلی مرتبہ جس نے تمہیں پیدا کیا تھا تم کیا تھے تمہاری حقیقی جب وہ ایک پانی سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ جس نے ایک انسان کو بنایا ہوا ہے تو کیا اس دوبارہ چیز کو نہیں بنا سکتا وہی وہ تمہیں پیدا کرے گا فصا یونیکا روسا فسا یونیکا روس روسا یقو لو نہ متا ہوا پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے یون گز نہ سر ہلا ہلا کر تمہارے سامنے ٹھیک ہے نا وہ یق لون ہوا وہ کہیں گے ایسا کب ہوگا یقو لونا متا ہوا یعنی وہ کہیں گے متا ہوا ایسا کب ہوگا کل تم ان سے کہہ دینا ایسا یق نا قریبا کیا بید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو کیا معلوم کہ وقت قریب ہی آ چکا تم اس کو دور سمجھ رہے ہو اللہ کہتے ہیں ہم تو اس کو قریب سمجھ رہے ہیں تم تو دور سمجھتے ہو ہم تو اس کو قریب سمجھتے ہیں نا واہ تم اس کو دور سمجھتے ہو ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں جس دن یو جس دن وہ تمہیں بلائے گا فتس تجیب تو تم اس کی ہمد کرتے ہو اس کے حکم کی تعمیل کرو گے فتس تجیب بہم تو تم اس کا جواب دو گے اس کی حمد کرتے ہوئے کلیلہ اور یہ سمجھ رہے ہو گے وہ اور تم یہ گمان کر رہے ہوگے اللبست کلیلا کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے یہ بھی ان نافیہ ہے میں نے کہا تھا نا کل بھی بات ہوئی تھی ان نافیہ اللہ آیا ہوا ہے نہیں رہے تھے تم الا کلیلہ مگر تھوڑا سا نہیں رہے تھے مگر تم تھوڑا سا تو البست کلیلہ کہ تم دنیا میں تھوڑی سی زندگی رہے تھے یہ چھوٹی سی زندگی ہے ساٹھ ستر اسی سال نوے سال بہت ہوئی تو اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا کہ تم دنیا میں کتنی سی زندگی گزار کر آئے ہو تو یہی قرآن پاک بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے بار بار دیکھیں قرآن پاک سے نکالا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر مگن نہ ہو جانا یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو دنیا کی زندگی میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ گنا غالب آ جائیں اور نیکیاں مغلوب ہو جائیں اللہ اس بات سے روک رہے ہیں ایسی زندگی نہ گزارنا ایسی زندگی نہ گزارنا کہ گنا غالب ہوں اور نیکیاں مغلوب ہوں اگر ایسا ہو گیا تو تم خسارے میں ہو اور ہے ہی دنیا کی زندگی کتنی ہے تھوڑی سی زندگی اللہ کہتے ہیں تھوڑی سی زندگی ہے جب انسان جائے گا اس کو پتہ چلے گا وہی سمجھے گا میں تو دنیا میں تھوڑی سی کیا تھا آگے اگلے رکو کا خلاصہ سمجھیے اگلے رکو کا خلاصہ سمجھیے آگے یہ بات بتائی جائے گی کہ جو میرے مومن بندے ہیں ان سے آپ یہ کہہ دو کہ وہ بات کیا کریں جو بہترین ہوا کرے جو بہترین بات ہوا کرے وہ کیا کریں کسی یعنی اس کا ایک تو یہ چیز ہوگی کہ ایک ہے کہ فضول بات مطلب گناہ کا کام تو کرنا ہی نہیں ہے گناہ کا کام تو کرنا ہی نہیں ہے پھر جو چیز فضول بھی ہے وہ بھی نہ کرو جو فضول ہے وہ بھی نہ کرو جس کا نہ آخرت میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ وہ بھی فضول ہے ٹھیک ہے نے اسلام المر ترک ما لا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں سے وہ کہہ دو کہ وہ بات کہا کریں جو بہترین ہو کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈالتا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم بھی فرما سکتا ہے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کون ہے وہ اللہ جو آسمانوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور اس کو بھی جانتے ہیں جو زمین میں ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اسے ہی ہم یہ ہی کہتے ہیں نا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں ٹھیک ہے نا بعض انبیاء کو بعض نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن ایک بار یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں اتنی بات یاد رکھیے گا ہمارے نبی سب سے اونچے درجے کے, سب سے اونچا درجہ سب امتوں کے بھی یعنی سب نبیوں کے سردار لیکن بعض دفعہ بعض خطیب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جس سے باقی انبیاء کی تنقیس لازم آتی ہے تنقید یعنی ان کی کوئی شان کے اندر کوئی کمی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کرنا, ایسا کرنا درست نہیں ہوتا سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کریں اور باقی بعض نبیوں کے ان کو گھٹانا شروع کر دیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ان نبیوں نے یوں کیا تھا حضور نے ایسا کیا ان نبیوں نے یوں کیا تھا تو گویا کہ ان نبیوں کی تنقید لازم آ رہی ہوگی تو ایسی شان نہیں بیان کرنی چاہیے کہ جس سے کسی نبی کی شان میں گستاخی کا پہلو نہ آ رہا ہو لیکن ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ وہ سب سے اونچے انبیاء کے سردار ہیں انبیاء کے سردار تو اس قسم کی بات کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے جس سے یہ لازم نہ آئے کہ کسی نبی کی شان میں گستاخی لازم نہ آئے ٹھیک تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اب وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو معبودوں کو مانتے ہیں ٹھیک ہے تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے نا انہیں ذرا پکارو تو صحیح ذرا دیکھو پکارو ذرا تم پکارو تمہاری کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں یا کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں تم پکار کے تو دیکھو ذرا کچھ بھی نہیں کر سکتے جب پکار کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر آگے کیا کریں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں نا وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں عبادت جو کی گئی ہے صرف بتوں کی عبادت نہیں کی گئی ہے جب مانا آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بتوں کی عبادت کی گئی ہے ٹھیک ہے فرشتے ٹھیک ہے نا جنات, ان کی بھی عبادت کی گئی ہے فرشتوں کی بھی جنات کی بھی انسانوں کی بھی کی گئی فرشتوں کی جنات کی انسانوں کی ٹھیک ہے نا تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لو, جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے اب جن کے قبروں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں جن کی قبروں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں ان کی اپنی زندگیوں کو تو دیکھیں کہ انہوں نے ساری زندگی سجدے کس کو کی ہیں اب آج کا مسلمان ان کی قبروں پہ تو جا کے سجدے کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی زندگی کیا تھی انہوں نے ساری زندگی درس کیا دیا ہے کہ بھائی تم عبادت کس کی کرو اور تم ہم, ہم کس سے مانگتے ہیں وہ بھی یہی سکھاتے تھے ہر ایک کو کہ ابھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے کارساز وہی ہے سب کچھ مسئلے وہی حل کرے بیٹا وہی دے گا بیٹی وہی دے گا مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے تمہیں سجدہ کرنا ہے تو اللہ ہی کو کرنا ہے کیا انہوں نے کبھی کسی کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا تھا کیا کبھی انہوں نے کسی کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا تھا تو انہوں نے تو جب نہیں کیا تو آپ کیا کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو خود اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے تھے کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے گا اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کو پکاری جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں ٹھیک ہے نا کوئی ایسی بستی نہیں ہے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یعنی ہر بستی کے اوپر ایک ہلاکت ہم کہتے ہیں نا تہذیبیں ٹیکسلا کی تہذیب منجو ٹھیک ہے اور اس طرح ساری تہذیبیں کیا ہوئی ہر تہذیب کے اوپر ایک زوال آیا کرتا ہے ہر تہذیب کے اوپر اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقریبا ہر پانچ ہزار سال بعد جو چیزیں پہلے ایک تہذیب ہوا کرتی ہے پھر وہ ختم ہوتی ہے پھر دوبارہ وہ تہذیب آ جایا کرتی ہے جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسلا ٹیکسلا کی تہذیب تھی ٹھیک ہے ٹیکسلا وغیرہ کی تہذیب تھی لیکن کیا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو بالکل وہ بن گئی تھی ویرانی جگہیں تھی پھر یہاں پہ اب اب کیسے وہ بن گیا اسلام آباد وغیرہ بنا دیا گیا تو دوبارہ اس کا مطلب ہے آباد ہوئی جگہیں دوبارہ آباد ہو تو بستیاں ہوتی ہیں وہ ہلاک ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ بنا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں صرف ایک ایک بستی ایسی ہے کہ جو ابھی تک جب سے بنی ہے اس وقت سے وہ ہلاک نہیں ہوئی وہ یعنی ہمیشہ سے ابھی تک وہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کون سی جگہ ہے? یہ ہے دمشق دمشق شام کا جو دار دارالحکومت دمشق ٹھیک ہے نا یہ لفظ دمشق ہے اصل میں لفظ ٹھیک ہے ڈومسکس لوگ اس کو دمشق پڑھتے ہیں دمشق نہیں ہے ٹھیک ہے دمشق ہے یا دمشق ڈمیسکس وہ ابھی تک وہ نہیں ہوا لیکن وہ بھی اس کو بھی ہونا ہے اس کے اوپر بھی تباہی آنی ہے اس کے اوپر بھی تباہی آنی ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ کب آنی ہے قیامت کے قریب جو ہے ٹھیک ہے نا وہ اس میں بھی تباہی آنی ہے ڈماسکس ڈمشک جو ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں ٹھیک ہے یہ سخت عذاب نہ دیں اور یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے اور ہم کو نشانیاں ٹھیک ہے نا وہ کافر کہا کرتے تھے نشانیاں لے آؤ نا ہماری موضوعات دکھاؤ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم دکھا سکتے ہیں تو میں بھی دکھا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم دکھاتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی اس طرح موجات مانگے تھے اپن من چاہے موجزات مانگے تھے من چاہے کہتے تھے کہ جی ہم جو کہتے ہیں نا وہ دکھاؤ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو اب کیا ہوا دیکھیں حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت نُ علیہ السلام کی جو وہ تھا اس کے بارے میں تو پہلے اختلاف ہے کہ کیا وہ پوری اس کے اوپر آیا تھا دنیا کے اوپر عذاب آیا تھا یا صرف ایک خاص علاقے پر آیا تھا حضرت نُ علیہ السلام کا علاقہ میں نے آپ کو بتا دیا ڈجلو اور فرات کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام عراق میں رہتے تھے عراق کا علاقہ عراق میں رہتے تھے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا پوری دنیا کے اوپر عذاب آیا تھا یا صرف اور صرف صرف تھوڑے سے علاقے پر آیا تھا تھوڑے سے علاقے پر آیا تھا لیکن دنیا کی آبادی اس علاقے میں تھی دنیا کی آبادی ہی اس علاقے میں تھی تو یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس انشاءاللہ اللہ جس دن جو رافیہ کے حوالے سے بات ہوگی اس دن انشاءاللہ میں پھر بات کروں گا اس کے اوپر تو اللہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی لوگ تھے معذات کہتے تھے من چاہے معذداد مانگتے تھے تو ہم دکھاتے تھے پھر ان کے اوپر عذاب آیا کرتے تھے جیسے قوم سمود نے اونٹنی مانگی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا تو اگر تمہارے معززات تم اس طرح مانگتے ہو ہم بھی دکھا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے جب من چاہا موزہ مانگا جائے اور پھر بھی قوم نہ سدرے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیے ذرا اس یوسمی آئٹ نمبر ترپن آئٹ نمبر سورہ بنی اسرائیل رحم یس اللہ علم الرحم ہوں عبادی وکلی عبادی اور میرے بندوں سے کہہ دو یعنی مومنوں سے کہہ دو میرے جو بندے ہیں کل عبادی میرے بندوں سے کہہ دو یقول احسن کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو وہی بات کہا کرو جو بہترین ہو ان الشیطان حقیقت شیتان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے ان الشیطان کان کا نیل انسان ادوبم مبینہ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے ادوم ادو مبینا کھلا دشمن رب علم تمہارا پرورتکار تمہیں خوب جانتا ہے تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے اشا یار ہم کم اگر وہ چاہے تو تم پر رہم فرما دے او ایشا زب کم اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے اس کو تو کوئی نہیں وہ کر سکتا کہ اللہ کی مرضی پر ہے جس کو چاہے تو اگر چاہے تو رحمت فرما دے چاہے تو عذاب دے دے کوئی روکنے والا نہیں اس کو وما ارسل کا علیہ وکیلا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا وکیل یعنی کوئی ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا تمہارا تو کام صرف کیا ہے بات کو پہنچانا ہے بات پہنچا دو مانتے ہیں مان لے نہیں مانتے نہ مانیں آپ بات کو پہنچاتے رہیں ہم نے تو آپ کو کوئی ان کا ذمہ دار نہیں بنا کے بھیجا آئت نمبر پچپن رب علم وات ورس اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں ہے اللہ باظن نبی ہی نا اللہ ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے داود زبورا اور ہم نے داود کو تھی داود کو زبور عطا کی تھی کل اصل میں ٹھیک ہے نا کل تو آپ یعنی وہ لوگ ان لوگوں کو کہو جو جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں نا تو ان سے قل آپ کہو ان سے او دو جی مل گیا تو کلے دو ہو گیا ملا لیا آپس میں تو حمزہ وسلی ہے وہ گر جائے گا کلے دو زعمتم من تم کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھے نا انہیں پکار کر دیکھو ادو تم پکارو الزین ظام من مندون کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے نا ذرا ان کو پکارو تو صحیح فلاں ولا تحویلا ہوگا یہ کہ نہ وہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے تبدیل کر سکیں گے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے تم پکارو تو صحیح ذرا کیا کرتے ہیں؟ یہ تو تھا کہ بتوں کو تم پکار لو ذرا کیا کرتے ہیں وہ اچھا اگر انسان جنات یا فرشتوں کی پوجا کی جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا الاکل لذینا الا رب الوسیلا تھا جن کو یہ لوگ الازین جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود یب تغون الا رب الوسیلا تھا وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں یب تلاش کرتے الا رب بہم اپنے پروردگار کی طرف الوسیلہ تھا یعنی اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں ایہم اقربو ائیم اقربو کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے و یرجو نہ رحمتہ اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں وہ یا خاف نہ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ تو خود یہ کام کرتے ہیں تم ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہو ان عذاب رب کا نظورا یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہی ایسی چیز ہے جسے ڈرا جائے ان عذاب رب کا بے شک تمہارے رب کا عذاب کان محضورا ایسا ہے جسے ڈرا جائے سمجھ تو ہم بزرگوں کو مانتے بھی ہیں ہم بزرگوں کو مانتے بھی ہیں اور ہم بزرگوں کی مانتے بھی ہیں ہم بزرگوں کو مانتے بھی ہیں اور ہم بزرگوں کی مانتے بھی ہیں اور آپ لوگ بزرگوں کو صرف مانتے ہیں لیکن بزرگوں کی مانتے نہیں ہیں بزرگوں کی نہیں مانتے بزرگوں نے تو ساری زندگی توحید کا درس دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو اللہ کو جا کے سجدہ کرو کسی اور کو سجدہ نہ کرو تو انہوں نے تو ساری زندگی یہی کام کیا تو آپ بزرگوں کو تو بزرگ مانتے ہیں لیکن ٹھیک ہے نا راستہ تلاش کرنا ٹھیک ہے نا ان کیسے پہنچا جائے اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے پہنچ جائیں اللہ کی طرف کس طریقے سے نئے نئے طریقے کہ بھئی ایسی بات کہ بھئی کس طریقے سے کوئی نیکی ایسی کر لیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے نیا طریقے مراد یہ نا بدعت نکال کے نہیں بدعت نکال کے اللہ کے قریب نہیں ہو سل کے کون سی نیکی ایسی کریں جسے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بزرگ اپنی مرضی سے کوئی چیزیں نکال لیتے ان نافیا آ گیا نافی والا امن کر یا تین اللہ نہ محل قبل یو ملک اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں او معذ بوہا عذابن شدیدا اسے سخت عذاب نہ دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں ہر بستی کو ہلاک ہونا ہے ہر بستی کے اوپر عذاب آن یعنی آئے گی ہوتی ہے ملیا میٹ ہو جاتی ہیں بستیاں ٹھیک ہے کا نظال کتاب مستورہ یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے نا اور یہ بات دمش کی بات میں نے کی تھی تو یاد رکھیں جب سے شہر آباد ہوا نا جب سے شہر آباد ہوا وہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی ایسی وہ نہیں ہوئی جب سے آباد ہوا جب سے آباد ہوا تو تب سے اس کے اوپر کبھی ایسا حالت نہیں آئی آباد ہونے سے باقی دیکھیے نمبر انسٹھ وما وما منا انا ان نرسلا بل آیات الا انب بل اول اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں وما منانا ہمیں نے منان نہیں کیا ان سلا بلآیات کہ ہم تمہاری طرف نشانیاں بھیج دیں نشانیاں بھیج دیں اللہ مگر یہ انکسبا بحال اولون بلکہ اس بات نے ہمیں روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھوٹ چکے ہیں پچھلے لوگ نشانیوں کو جھوٹ چکے ہیں اس لیے ہم تمہاری من چاہے معجزات نہیں تمہیں دیتے من چاہے معجزات تمہیں نہیں دکھاتے کیونکہ پہلے ہی لوگ ایسا کام کر چکے ہیں ہم ان کو دکھا چکے نشانیاں وہ آ تئی نہ سمودن نہ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی فضالام با تو مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا مار دیا تھا نا اب کیسی بڑی نشانی تھی کدھر پہاڑ سے اونٹنی نکال دی, پہاڑ دی. ایسی نشانی کے ایک تو پہلے ہی نشانی عجیب بات کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل رہی ہے. پھر کہہ رہے ہیں بچہ بھی جنے بچہ بھی جان دیا پھر اتنی بڑی یہ ایک نشانی پھر اتنا دودھ دے کہ پوری بستی والوں کو کافی ہو جائے تو اس قسم کی اتنی اس میں نشانیاں پائی جاتی تھیں پھر بھی نہ مانے مگر ان لوگوں نے ظلم کیا وما نرسل بلا الا اللہ اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں تخف تخفیف کا مطلب خف ہے نا خوف یعنی ڈرانے کے لیے ہم بھیجتے ہیں نشانی اس کل نہ لکا و اس کل نہ لکا ان نربک احاطہ وہ وقت یاد کرو اس وہ وقت یاد کرو کل نہ جب ہم نے تم سے کہا تھا ان نرب کا احاطہ کہ تمہارا پروردگار تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم نے تمام لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے نا تم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے وما جلن روتی رو یا خانہ بھی ہیں نظارے کے معنی بھی آتے ہیں اور ہم نے جو تمہیں ارینا کا جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافروں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا وہ شجرۃ المل اور نیز اس تخت کو بھی جس پر قرآن میں لانت آئی ہے نقب و وقف اور ہم تم کو ہم تم اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں ونخفوم ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں فما یزید کبیرہ لیکن, لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی میں ہی اضافہ ہو رہا ہے سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے ڈراتے رہتے ہیں اب ذرا اس آیت کو سمجھیے گا ذرا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے ہر گرم لوگ ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا آگے ان کی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دو مثالیں دی اسی آیت کے اندر ٹھیک ہے ایک ایک میراج کا واقعہ کیا تھا میراج کے وقت دکھایا گیا تھا نا کے وقت ٹھیک ہے نا میراج کے یہ بھی ایک یہ بتایا تھا کہ بعض لوگ جس وہ کہتے ہیں یہ خواب تھا یہ ایسی بات نہیں تھی میں نے آپ سے اس میں بات کر لی تھی کہ جی خواب نہیں تھا حقیقت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیے تھے تو یہ چاہیے تھا ان کو ماننا چاہیے تھا کہ ایسے حسن نے ایسی آسمانوں کی باتیں بتائی سب کچھ آ کے سارا کچھ بتایا ان کو ماننا چاہیے تھا ان یہ لوگوں کی اور سرکشی پڑی انہوں نے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا ٹھیک ہے نا کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں مختلف سوالات کیے تھے کافروں نے اور حضور صلیم ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے بھی نہیں ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک جواب دیے تھے اب ہونی چاہیے تھا مانتے نہیں جی نہیں ماننا تو نہیں ماننا بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے تو انہوں نے بتا دیے کہ جی یہ تم یہ پوچھا یہ پوچھا اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے کہ حضرال السلم کے سامنے وہ ساری چیز سامنے نظر آ جاتی تھی ایسے پردے اٹھ جاتے تھے نظر آ جاتی تھی اسلم بتا دیتے تھے وہ جو سوال کرتے تھے اس کا جواب دیتے بیت المقدس کے بارے میں ٹھیک ہے اپنی ہٹدرمی سے یہ لوگ نہ ہٹے انہوں نے کہا نہیں جی مثال یہ ہے کہ زکوم کا زکوم ایک درخت ہے زکوم یہ دو کی غذا ہوگی زکوم دوسری روزہ ہوگی یہ درخت جہنم ہی میں پیدا ہوتا ہے, یہ جو درخت ہے. جہنم ہی میں پیدا ہوتا ہے تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ جہنم میں پیدا ہوتا ہے یہ کافروں نے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اچھا یہ دیکھو آگ ہے آگ میں درخت کیسے پیدا ہو جائے گا آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے بھائی جہنم کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں زکوم درخت جو ہے جہنم میں ہوگا تو بھائی آگ میں درخت کیسے ہوگا اب سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رات نے آگ پیدا کی ہے تو وہ کوئی ایسا درخت بھی پیدا کر سکتا ہے کہ جو آگ کے اندر بھی رہے تو یہ دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں اس آیت کو دوبارہ سمجھیے آئت نمبر ساٹھ اس کل نہ لکا ان نہ رب آبن اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس کل نہ جب ہم نے کہا تھا کا تم سے ان کا احاطہ بنناس کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی بتا دیا تھا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور کیا ارینا کا اللہ فتناس اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا ہے اس کو ہم نے ایک فتنا بنا دیا اس کو فتنا بنا دیا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ چیز خواب کی نہیں تھی میں خواب میں نہیں تھی میں حقیقت تھی اگر خواب ہو تو پھر کیوں لوگ ایسی باتیں کرتے حضوصلم نے جب کہا کہ بھی میں نے آسمانوں کی طرف گیا میں نے یہ چیزیں دیکھی میں بیت المقدس میں گیا میں نے یہ کام کیے تو یہ اگر خواب ہوتا تو خواب کہنا تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے خواب میں تو ہوا میں بندہ اڑ بھی سکتا ہے تو پھر یہ جو مشرقین تھے یہ مذاق کیوں اڑاتے پھر مشرکین کو مذاق اڑانے کی ضرورت کیا تھی خواب بھی ٹھیک ہے خواب میں ہو سکتا ہے کہ دعویٰ یہ تھا کہ حقیقت کے اندر جا, جیتے جا, جاگنے کی حالت کے اندر اللہ تعالی لے کر گئے ہیں اس لیے دعویٰ یہ تھا اسے تو مذاق اڑایا جا رہا تھا وَشَجَرَةَ الْمَلُونَةِ فِي الْقُرْآنِ نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم تو ان کو رہتے ہیں زید ہوم اللہ تو یا لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو رہا ہے سخت سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے بس وہ اور بڑھتے جا رہے ہیں آگے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لانت بس یہ ایک وہ ہے نا اس کے بارے کے اندر کہ یہ جہنم میں پیدا کیا جائے گا یہ جہنم میں پیدا کیا جائے گا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں وہ کی گئی ہے کہ جہنمیوں کی غذا ہے یہ درخت ٹھیک ہے نہ اندر جائے گا نہ باہر نکال سکیں گے جہنمیوں کی غذا ہے تو ایسی چیز اللہ کی رحمت سے دور لانت سے کیا رحمت سے دور ہونا ٹھیک ہے نا زکوم یہ جو ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے جی الحمدللہ للہ ساٹھ آیات مکمل ہو گئی چھ رکو مکمل ہو گئے آگے پھر انشاءاللہ کل باقی وہ کریں گے آپ نکال لیں جی ساتھی. سنا, ساتھی سنا رہے ہیں س, ساتھیوں نے سنا دی ہیں نہو اور صرف کی جن کو میں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں یہ منا انا کے اندر آیا نا یہ متکل کی ضمیر ہے نا جمع متکل منا انا ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے نا اس میں فائل معلوم ہے ہوا ضمیر نہیں ہے اس میں منا انا کے اندر منا تو منا انا منا تو منا انا اس میں جو ہے نا یہ تو اچھا وما منا آنا آنا وما منا آنا ٹھیک ہے نا منا آنا منا ٹھیک ہے نا منا منع یہ جو ہے یہ منع سیگا باہر مذکر غائب ہے اور نازمیر آ رہی ہے اس کی طرف یعنی اللہ تعالی کی طرف جو ہے نا مفول بھی جو ہے نا ٹھیک ہے نا یہ ان نورسلا بل یہ فائل واقع ہوگا ٹھیک ہے نا یہ اس کے لئے فائل واقع ہو رہا ہے سامنے موجود ہے فائل جو ہے اوما اچھا یہ دیکھیے ذرا میں دوبارہ اب دیکھیے زمینوں کے لوٹانے کے ساتھ ہوں آیت نمبر انسٹھ کو دیکھیے آیت نمبر وما منا آنا وما منعنا آنا ان بل آیات ان بلآیات وما منع وما م اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں وما منع آنا نہیں کیا منع آ منع نہیں کیا منع ٹھیک منع... ہے نا یہ اس کے لیے کیا چاہیے اس کے لیے فائل چاہیے اس کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے منع آ منع نہیں کیا ہمیں کسی چیز نے منع نہیں کیا وہ چیز جو ہے نا ٹھیک ہے نا مگر کس بات نے مگر کس بات نے بحال اولون بلکہ اس بات نے روکا کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں آیت کو دیکھ لیجئے وما منع آنا ہمیں کسی چیز نے منع نہیں کیا مگر اس بات نے مگر اس بات نے ٹھیک ہے نا انسلا بل آیات جو ہے نا یہ کیا ہے یہ مستثنا مستثنا من ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا آئے گا مستثنا آئے گا مستثنا اور یہ سارا کا سارا کیا بن جائے گا یہ سارے کی ساری یہ اس چیز ہے نا اس کی وہ بتا رہا ہے اس کو کھول کے بتا رہا ہے کہ کیا چیز کس نے منع کیا ہمیں تو ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہمیں اس بات نے نشانیاں بھیجنے سے روک دیا کہ پہلے لوگ بھی پہلے لوگ بھی ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے تھے منع آ منع آ فائل سارا یہ بن جائے گا آگے اور نازمیر مفول بھی کی ضمیر ہے ٹھیک نا اس کی آگے وہ آگے تشریح ہو رہی ہے اس فائل کی تشریح آگے خود بخود ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر کہ جس وقت اگر ضمیر کا مرجع ضمیر کے مرضے کے بارے میں ٹھیک ہے زمین امیر کا کہ اگر آگے آگے بھی ہو رہی ہو تب کس طرح کیا جاتا ٹھیک ہے نا یہ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے جا کے اس کے اندر کافیا کے اندر بھی بات آ جائے گی اور ساتھ ہی اس میں بھی آ جائے گی اپنے جو ہے شرجامی کے اندر ٹھیک ہے نا وما منہ میں ہوا ضمیر ہے نا ہوا ٹھیک ہے نا وما منع ٹھیک ہے نہیں منع کیا وما منع نہیں منع کیا ٹھیک ہے نا کس نے یعنی سی چیز ہے